والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهله الله فلا مذل له ومن يذلل فلا هادي له وأشهد والله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيما وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله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 من الله الرحمن الرحيم إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا ينحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا مقلبوا إلى أهلهم مقلبوا فكهين وإذا عرواهم قالوا إن هؤلاء لظالون وما عرسلوا عليهم حافظين رب شرح لي صدري واسر لي أمري وحل العقدة من لساني يحقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب, من رب <تصحیح> اللہ حب العزت طیبل جلال کی حمد و صنعت اور سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے رامی تو سلاط السلام حمز و سنال و السلام کے بعد اللہ حب العزت والجلال نے پرانے حکیم نے ساتھ فرمایا اور خبر دی اور اپنی تمام خبروں کی طرح انتہائی حق اور سچ خبر دی فرمایا ان اللہ دزین اجرم بے لوگ جو مجرم ہیں جنہوں نے جرائم کی زندگی اختیار کر رکھی ہے قانون اللہ ددین آمن وہ ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان پر ہنستے ہیں جو ایمانداری ویزا مروہ یا تغاہ جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو اشارے کرتے ہیں وہ دن قلب او ارا اہل ہند قلبو فکیم اور جب اپنے ٹھکانوں پر پہنچتے ہیں اپنے گھر پہنچتے ہیں بڑے خوش ہو کر پہنچتے ہیں بجلا رہو ہم خانو ان ہاؤ لائی لال اور جب وہ مجرم لوگ ایمان والوں کو دیکھتے ہیں جب ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ گمراہ ہیں زندگی سے بٹک گئے ہیں مما اور سلو علیہ عبد حالانکہ انہیں ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا فلی مد لدین امن آج ایک ایسا دن ہے یہ اللہ خبردار پورے مت کے دن کے بارے میں بتا رہے ہیں آج ایک ایسا دن ہے جب پہلے ایمان وہاں پر ہنسیں گے ان کا مذاق اڑائیں گے اللہ کمر ہاکمین نے اپنے بندوں کی خیرفائی اور ان کی نصیحت کے لیے ہر راستہ اختیار کیا ہے جس کا انہیں کوئی فائدہ ہو سکتا ہو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے ناسلمانوں کو سمجھایا اور سمجھانے کا ہر راستہ اختیار فرمایا انہیں صحیح راستے کے فائدے بھی بتائے اس کا مستقبل بھی بتایا اور اس راستوں کو چھوڑنے کے نقصانات بھی بتائے کہ سیدھا راستہ چھوڑ کر انسان کیا کیا نقصان اٹھا سکتا ہے دوسری طرف اللہ قمر حاکمین نے صحیح راستہ اختیار کرنے والوں کو بھی بتایا کہ یہ راستہ اختیار کیا ہے تو اس میں مشکلات آئیں گی مصیبتیں آئیں گی اور پوری انسانی تاریخ میں یہ مصیبتیں آتی رہی ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اہل ایمان مصیبتوں سے دو چارنا ہو اور یہ مصیبتیں دیکھنے میں مصیبتیں ہیں لیکن حقیقت میں اللہ اور رب ربر عزت کی نیمتیں ایک ایک مشکل اور ایک ایک مصیبت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو وہ کچھ ایسا کرنے والا ہے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اور اس بات پر اہل ایمان کو یقین ہے اور اس یقین کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ کے فرمان پر یقین نہیں ہے تو پھر کس بات پہ یقین ہوگا اور دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ کے یہ وعدے اللہ کی یہ خبریں پرانے حکیم کے اندر ہیں اور پرانے حکیم کو آئے ہوئے سدیاں بیت گئی ہیں پرانے حکیم نے اپنے آنے سے پہلے کی خبریں بھی دی, دی اور اپنے آنے کے بعد بھی خبریں بھی دی آج تک قرآن حکیم کی ایک خبر بھی نہیں جتوائی جا سکی اور نہ کبھی جٹوائی جا سکے قرآن کریم نے ماضی کے بارے میں ایسی ایسی خبریں بھی تاریخی طریقے سے بیان کی جو اس کی کہیں مثالنے میں یہودوں نے سارا پڑھے لکھے تھے ان کے اندر علمات تھے ان کی کتابیں ان میں موجود تھیں قرآن کریم کی کسی ایک خبر کی بھی وہ تبدیل نہیں کر سکے اور خبر دینے والا کون ہے وہ جس نے کہیں سے کچھ نہیں پڑھا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں میں وہ موجود تھے ساری زندگی پڑھ کے گزارنے والے کتابوں کے اندر زندگی گزارنے والے قرآن حکیم نے ان کے بارے میں خبریں دی اور ایسی خبریں دیں جو انہوں نے اپنی کتابوں کے اندر مدد کر دی لیکن کسی ایک کو بھی ہمت نہیں پڑی تو یہ کہہ سکے کہ قرآن حکیم یہ بات جو کہہ رہا ہے یہ ہماری مالی ستا لگوں گا بلکہ اس سے آگے بڑھ کر بہت کچھ بتایا اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ مستقبل کے بارے قرآن یہ میں بھی کریم نے خبریں اور اس طریقے سے ثابت ہو گئی کہ انسان حیران رہ جاتا ہے ار اسلامی روح فی عد اللہ دلہ ہے نامرمن کبھی اباد ہو جاؤ میں کیسی عجیب و غریب خبر تھی جنتی کے جن مسلمان ہیں مکے میں مدارم کے نیچے سچ رہے ہیں اور دوسری طرف کتنا بڑا انقلاب آ ہے اہل کتاب نے مشرقین سے مار کھا لی ہے اور ایک بڑی اس زمانے کی بہت, بہت بڑی سلطلت بالا ہو گئی ہے اور قرآن کریم یہ خبر دے رہا ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دوبارہ بھی کھڑی ہو سکتی ہے سلطنت اور کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مومن جو اس طریقے سے پس رہے ہیں کبھی یہ بھی خوشی دیکھ لیں گے قرآن حکیم نے بتایا کہ روم مغلوب ہو گئے ہیں بہن لمبا غلامی ہنسا ہے اور یہ اپنے غلطے کے بعد بہت جلد ایسا وقت آئے گا اب مغلوب ہے پھر غالب ہو جائیں گے کیسی ع عجیب و غریب خبر تھی اور ایسے وقت میں جب کوئی سفر بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ساتھ ہی بتایا پھر بھی سنی گنتی کے سالوں میں ایسا ہوگا بلاسرین نو تک ہوتے ہیں زیادہ سے زیادہ بلال قبول ہوا ممباز ہوا یوم یب روم ہو ساتھ ہی یہ بھی بتایا جب یہ روم دوبارہ غالب ہوں گے اس وقت مسلمانوں اور کو وہ چند سال گزرے اللہ رب العزت دلال نے پنسا پلٹ دیا روم غالب با اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی بدر میں ختم ہو اور یہ ایک نہیں ایسی بے شمار مسالے ہیں اگر قرآن کریم کے صرف اسی پہلو پر غور کرنے لگے تو پورا سال ہم سپنے دیتے رہے تو کبھی ختم نہ ہو ایک وجہ یہ ہے اللہ رب العزت کی خبروں پر یقین تھی کہ قرآن کریم کی کوئی خبر کبھی غلط ہوئی نہیں جب دنیا کے بارے میں کوئی خبر غلط نہیں ہوئی ماضی کے بارے میں کبھی کوئی خبر غلط نہیں ہوئی تب سے لے کے اب تک کبھی کوئی خبر غلط نہیں ہوئی تو اب کے بعد آنے والی خبریں کیسے غلط ہو سکتی ہیں کیا تجربہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن سچا ہے پھر مومن اس پہ یقین نہ کرے تو اور کیا کرے اور تیسری وجہ یہ ہے پہلے ایمان کی اللہ رب عزت والجلال پر یقین اور کتاب و سنت پر یقین کی کہ انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے پوری انسانی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مجرموں نے عزت پائی ہو اور مومن دلیل ہوئے دیکھنے میں گنتی کے لوگ جن کے خلاف بڑے بڑے اقدام اٹھانے والے ان کو مظالم کی چکی میں چیسنے والے کراؤن جیسے لوگ ایک کمزور سی عورت پر ظلم جانے والا ایک بڑا بادشاہ اللہ رب العزت نے اسے اتنا دلیل کیا اتنا دلیل کیا کہ پوری دنیا کے لیے فرق کا نشان بنا ہوا ہے اور وہ مظلوم اور اس کا ذکر لارے پر عزت کی کتاب پرانے حقین پڑھا جا رہا اس سارا من سرمایا کہ وہ کی دیوی جب کہہ رہی تھی اے اللہ میرے لیے جنت ایک گھر بنا دے ورج جنیمین فراؤں نے ہی مجھے اس کے کام سے اس کے جرائم سے نجات دینے وند جنیمین القوم الظالمین اور زادموں کی قوم سے مجھے نجات دینی اللہ رب العزت نے اسے تو جنت میں گھر بنا کے وہاں پہنچا دیا اور پھر عزت کی نشیف بنوا دی اس کا ذکر قرآن کریم کے اندر کر دیا اس کا ذکر مومن نمازوں کے اندر کرتے ہیں اس کا ذکر خطبوں کے اندر ہوتا ہے اور فرعون اللہ اکبر حضرت جبیر علیہ السلاط والسلام نے حضرت محمد الرسول اللہ تعالی وسلم سے ایک بار فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کاش کے مجھے آپ دیکھتے جب میں فراؤن کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا فراؤں کے منہ میں مٹی ڈال رہا تھا کہیں ایسا ہو گیا آخری وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ گرا ہم جوش میں آگے سے معاف کر دیں اتنا مجرم آدمی ہے کر رہا ہے کہ اس کو عذاب میں مبتلا ہونا چاہیے اور پھر وہ ادال میں ایسا مبتلا ہوا دنیا کے لیے عبرت بنا ہوا ہے تماشا بنا ہوا ہے کوئی شخص اس کی طرف اپنی حضرت کرنے کے لیے تیار نہیں حضرت ابراہیم الحصو السلام کو کون نہیں جانتا کون ان سے محبت نہیں کرتا کون ان کا احسان نہیں کرتا کون ان کی تقریر نہیں کرتا کون ہے جو اپنے آپ کو نمرو کی طرف منسوب کرے اور اس کے ساتھ کوئی رشتہ جوڑنے کے لیے تیار تو پرانے حکیم کی یہ خبریں اور یہ حقائق تاریخ کے یہ حقائق یہ ہمیں ایمان کے لیے تو کا باعث ہے کہ ہمارا بڑے گار کبھی غلط نہیں کہتا جو کہتا ہے چاتی کہتا ہے انجام ہمیں ایمان کا ہے اور مجرم کبھی جیت نہیں سکتے مجرموں کی کبھی جیت نہیں ہو سکتی ہے ان کا مستقبل اچھا نہیں ہے ہم سب کے سب اپنے بچوں کو پوچھتے ہیں ڈانٹتے ہیں तो گھنٹے ان کے پیچھے بڑے ایسے ہیں وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچے اپنا مستقبل خراب کر رہے ہیں مستقبل ٹھیک نہیں کر رہے انہیں بیوقوف سمجھتے ہیں انہیں آزد سمجھتے ہیں صبح شام انہیں سمجھاتے ہیں مسئلہ یہ ہے ہماری چاہت یہ ہے کہ دس پندرہ بیس سال لگا کے یہ अगर پندرہ بیس سال اپنے سنوار لیں اگر کوئی بچہ ایسا نہیں کرتا اپنا مستقبل سنوارنے کے لیے غصے میں آپ بچے باہر ہو جاتے ہیں غصے سے بچوں کو مارتے بھی ہیں کیا کیا نہیں کرتے لیکن یہ جو چالیس سال کا پچاس سال کا ساٹھ سال کا تجربہ کار انسان دس پندرہ سولہ سال کے بچے کو بے بےکوف سمجھتا ہے اس لیے کہ اس کی اپنے مستقبل پر نظر نہیں ہے کھیل کود میں پڑا ہوا ہے اس ساٹھ سالہ بوڑھے کو اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ اپنی اس دنیا سنوارنے کے لیے اپنا مستقبل تباہ کر رہا ہے اور یہ مستقبل بھی تو دس بیس سال کا نہیں ہے ایسا مستقبل ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں دنیا سنوارنے میں لگا ہوا ہے دنیا بننے میں لگا ہوا ہے دنیا کی جھوٹی عزت کے پیچھے لگا ہوا ہے دنیا کی جھوٹی دولت کے پیچھے لگا ہوا ہے اور اس کو پتہ نہیں ہے مرنے کے بعد کیا ہو رہا ہے اس کو پتا نہیں ہے کہ میرا مستقبل کتنا سلیل ہے میرے لیے مولا کری نے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے ذرا سی ذرا سی مشین برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تریادی مشان مستقبل کے لیے ذرا سی تریف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے غیر محفوظ مستقبل سنوارنے کے لیے ذرا سا مزاق برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے غیر محفوظ مستقبل سنوارنے کے لیے اللہ رب العزت کی فتح پر تاریخ اپنی جگہ اللہ کے بنانے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ رب العزت کی رضامندی کے لیے محمد علیہ کی داخ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. مذاقت پر داشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ مزاق اڑا لیتا ہے تو اپنی سیٹ تبدیل کر لیتا ہے اپنے کردار تبدیل کر, کر, کر لیتا ہے اپنے لباس تبدیل کر لیتا ہے اپنی شکل تبدیل کر لیتا ہے تاکہ مزاق سے بچ جائے کون سا یہ دین ہے کیا ہمارا دین کے ساتھ تعلق ہے دنیا کے جھوٹے اقتدار کے لیے دنیا کی جھوٹی دولت کے لیے دنیا کی جھوٹی عزت کے لیے دنیا کی جھوٹی تقریم کے لیے کی لوگ کیا نہیں سنتے دیکھتے نہیں کے ساتھ کیا کرتے ہیں لوگ اب تو ہر شخص کی جیل کے اندر ٹیلیفون ہے اور ہر روز ہر ٹیلی فون پر کوئی نہ کوئی گالی سننے میں آتی ہے اور قرآنوں کے لیے کیا سب کو معلوم نہیں ہے یہ بات وہ تو حکومت چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتے یہ اتنی دنیا مذاق اڑا رہی ہے ازان سے میں جو حکومت اور ان میں سوچ پہ کھڑا ہو کے پورے یقین سے کہتا ہوں اس ملک کے سردار کو اس ملک کے صدر کو جو سہولت ہے جو عزتیں جو آرام جو مسلطن میسر ہے اللہ کی قسم جنت میں ادھر سے آدمی کا شہزاد بڑا زیادہ سب سے میسر ہو گئے اس کے لیے جو مسلمان بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے شکر کر لیتے ہیں مسئلے چھوڑ دیتے ہیں پران سے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں حدیث سے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اللہ کا نام مزاج کرنے کو تیار نہیں ہوتے اس لیے کہ لوگ مزاق اڑاتے ہیں اور یہ کیا ہے یہ کتنے دن کا شہر ہے تو یہ کچھ بھی نہ کہیں ساری قوم بھی ساتھ مل جائے سبھی کتنے دنوں کا کھیل ہے پانچ سال کا شکل ہے اور وہ اللہ رب الماتے رب اللہ حسم فلاس ویم ملاحم یا خاط خالدینا کارو یا وہ لوگ جنہوں نے ایک بار یہ بات کہہ رب اللہ ہمارا رب اللہ ہے سنت سکتا پھر اس پر ڈٹ گئے پھر اس پر ڈٹ گئے دنیا کی کوئی طاقت ہوں گے وہاں سے ہٹا نہیں سکتی اس دعوے سے اس تعلق سے کوئی دنیا کی طاقتوں میں ہٹا نہ سکی فلا سو بنا نہیں ہم فلا ان کو کوئی خوف نہیں ہے کوئی غم نہیں ہے نہ کیا ہوا ضائع ہوگا نہ بلا وجہ کوئی سزا ملے گی ادائی کا خاط الجنتی یہ جنت والے لوگ ہیں خالدی نصیاح ہمیں چونسلے رہنے والے ہوں گے کوئی ہٹ بندی نہیں ہے کوئی پانچ سال کا اقتدار نہیں ہے کوئی دس سال کا اقتدار نہیں ہے خالدی نسیحا ہمیں چونسلے رہنے والے ہوں گے سہولتیں کیا مصر ہوں گی ان اللہ, اللہ سمت تتنظر والے ہی مجمنا کن تم تو نہرو لیا حکم صرحیا دنیا میں ظلم رحور رحیم یقین ان لوگ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا مطلب ہے پھر اس میں ڈس گئے ستر دل والے ہی ان کے پاس آتے ہیں اللہ تخاخ ولا اس ان کے بعد آتے ہیں اور آ یہ پہرام دیتے ہیں کہ کوئی خوف نہ کرو کوئی غم نہ کھاؤ نہ ہماروں حکم پھر حیات دنیا میں پھر ہم دنیا میں تمہارے دوست ہیں آخرت میں تمہارے دوست ہوں ورکم سیاح مات سہی ان خوش ہو کم وہاں تمہیں کتنی جو تمہارا جیتا ہے ملے جو تمہارے ہاتھی ہے میں جائے گی بات سوچوں کے گے ہزار نے تمہاری چھوٹے بھی پوری کر دیں نوزوران میں کپوری یہ اس ذات کی طرف سے تمہاری مہمان مہمانوادی ہوگی جو غفور گفوری ربور عزت دلال کے مہمان میں جاؤ گے گٹیا سے گھٹیا انسان بھی اپنے مہمان کی عزت کے لیے قدم مرتا ہے جو سے ہوش مہیا کرتا ہے ربور عزت ابل جو کائنات کا خالق و مالک ہے جس کے لیے دنیا میں کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں چلے تھے وہ جن کی مہمان بازی کرے گا اور مہمانوں کے کیا کہنے ان کے لیے کیا کہنے نہیں ہوگا بات ساری اتنی ہے میں کہتا ہوں خبر نہیں ڈالی اللہ تعالیٰ نے لئی امرحم اللہ ازا میو پاتل حکم یوون رحم لار لوگوں یقین رکھو ایمان والوں یقین رکھو لئی حکم اللہ باتیں کر کے تمہیں ستا سکتے ہیں تمہارا تمہارا مقاب اڑا سکتے ہیں تمہاری زبانی توہین کر سکتے ہیں تمہارا وکاس کچھ نہیں سکتے نہیں ادرو حکم کلا ازاد دکھ کو سکتے ہیں, دلت ہیں باتیں کر کے نہیں اوکا سلحکم اگر کبھی لڑنا پڑ جائے یہ اردو کو ادباس چیز سے اگر بھاگ جائے تم مراج ان سرو کو کوئی مددگار نہیں ملے باقی را مزاق مسئلہ یہ الب سے ہمیں ایسا سے سلسلہ چل رہا ہے ہمیں ایمان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے یہ گبرانے کی بات نہیں ہے اسی کا تو ملنے والا ہے اسی کی وجہ سے تو ملنے والی ہے اگر تم مولا کے لیے اتنا بھی نہیں برداشت کر سکو گے تو پھر تمہارا اعضا کے ساتھ تعلق کیا ہے کیا مطلب کہ سرداس میں کیا مطلب کہ رنجنت میں کی جماعتیں کبھی اس دروازے سے داخل ہو رہی ہیں کبھی اس دروازے سے داخل ہو رہی ہیں کبھی اس دروازے سے داخل ہو رہی ہیں جو جماعت بھی داخل ہوتی ہے آج اسلام کرتی ہے اور یہ کہتی ہے سلام علیکم بما سبرپم ہرے نا حکمدار اور تم پر ہماری طرف سے سلام ہو کس بات پہ سلام کرتے ہو بیما سبرپم اس لیے کہ تم نے دنیا میں اللہ کے لیے صبر کیا ہرے میں حکومدار اس صبر کا بہترین انجام دیں وہ سفر کا یہ بہترین انجام ہے کیا خیال ہے اس بارے میں اگر دنیا کے جوان پیسہ لوگ اگر دنیا کے حرام خون لوگ اگر دنیا کے دلی ہسوا لوگ اگر دنیا کی لانچ لینے والے لوگ کسی ایک اور بڑے آدمی کا مزاج لے اس مزاق پر سبر کی وجہ سے ہے اگر جراثر ہرداس مل جائے اور فرشنوں کی طرف سے سلام میسر آ جائے تو کیا مہنگا چلتا ہے کون سی اس میں مہنگی بات ہے کیا چاہیے اس لیے جو انسان دنیا میں آیا ہے ہم آئے کس لیے دنیا میں نے مولا ساتھ سانسانوں کس لیے جوڑا ہے اس لیے تو جوڑا ہے جوہد کو ہم عزت نالل کا شبیر اللہ بنایا تھا لوگ لے ہے جو سے محبت کرتے ہیں وہ ان سے محبت کرتا ہے مومنوں کے لیے ہوتا سچ ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں بنا یفا فون اللہ کوئی مذاق اڑائے تو اس کی سروہ نہیں کر رہے کرو اس کو مذاق اڑانے دالی کا فضل اللہ یہ نل الزدت کا فل ہے جسے اللہ چاہتا ہے آزاد ادا لیتا ہے اور جہاں تک ڈالو کیا اس بات کا کیا کہ اس مزاق کا کیا بنے گا اللہ اس کا روزہ بھی دوں گا اور یہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب وہ فاسٹ جیتا گئے تھے کہ کچھ نہیں ہو رہا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جین کی داروں سے روکنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تو آخری راستہ انہوں نے یہ اختیار کیا تھا کہ اس کا مذاق اڑایا جائے بڑی سکیمیں بنی بڑے منصوبے بنے وہاں سے وہ کوئی اور تجویز آئی یہاں سے تجویز آئی تو اس کو جادوگر مشہور کرو وہ بتانے والے نے بتایا بے گھو کوئی نہیں مانے گا کوئی نہیں مانے گا اس کو جادوگر کہہ کہو کوئی کہیں نہیں مانے گا چائے کہو کوئی نہیں بننے گا چائے ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں ایک ہی بات آج ہم نے طے ہوئی اس کا مذاق اڑا جہاں دیکھو مذاق اڑا مزاق اڑو ایسے اس کی بس ہو جائے گی مداخص سے آخری حسم ہوتا ہے مذاقوں کا ساتھوں اور پھر کمیٹی بنا دی گئی حضرت محمد رسور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑا دیگی. اللہ اکبر حضرت محمد و رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم کا مذاق اڑانے کے لیے کمیٹی بنا دی گئی کابینہ بنا دی گئی پوری کابینہ کی ڈٹی لگا دی گئی ایک تم جہاں بھی کرم ومبیات ہو جہاں بھی اس کی بات ہو وہاں اس کا استحدہ کرو مذاق اڑا اللہ, اکبر, اللہ اکبر وہ مذاق اڑاتے تھے مذاق بھی انہیں بولٹا پڑا اس لیے کہ اللہ رکے جتنے وعدہ دے دیے تھے قرآن میں بسا دینا تو لڑوا دان مشرقین انفینا کن مستحزین اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب اللہ جو تجھے حکم دیا ہے تو اللہ کا یہ حکم من لفظ ضرور دنیا کو پہنچاتا ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پرواہ کرنے کی مذاق کرنے والوں کا انا کفینا کل ہماری ذمہ داری ہے مذاق اڑانے والوں سے ہم خود نپٹ لیں گے پھر اللہ نے نبڑ کر بھی دکھایا ایک کمیٹی کا صدر اور, اور میں ابو رام کو بنایا گیا تھا ابو رام سب سے آگے آگے کا رم دیا کا مزاق اڑانے میں اس کا انجام کیا ہوا قرآن بتاتا ہے تبتبان دونوں میں ابھی بھی اس کام پہ لگے ہوئے تھے دونوں کا اللہ تعالیٰ نے سوا کیا ایسی موت مارا ایسی موت مارا کہ اس کے بچے, بچے بھی اس کو ہاتھ لانے کے لیے تیار نہیں تھے بدبو بھری ہوئی ہے کوئی اس کا کو دفن کرنے کے لیے بھی تیار نہیں رسی ڈھونڈ کر کھینچ کر دور لے جا کے دور سے پتھر مار مار کے دفنایا گیا کسی نے دفن نہیں کیا دیندار لوگوں دین کا نام لینے والوں کا مزاق اڑانے والے کہیں بچ کے جا سکتے ہیں یہ دین کا مزاق ہے دینداروں کا مزاق دین کا مزاق ہوتا ہے مسجد کا مزاق اللہ اس کے رسول کا مزاق ہوتا ہے ساؤنی مسجد ہوتی ہے مولوری کا لیے باشا ہے ماوری کا اچھا ہے ماوری کسی قوم کا نام ہے مولوی کسی پیسے کا نام ہے مولوی کسی خاندان کا نام ہے جو اللہ کا نام لگے گا اللہ کے رسول کا نام لگے گا اللہ کی ترجمانی کرے گا اللہ کے رسول کی ترجمانی کرے گا کتاب اللہ کی بات کرے گا سنت رسول اللہ کی بات کرے گا یہ موبائل ہے اس کا مذہب ہو جائے مطلب اللہ اس کے رسول کا مذاق ہے وہ جائے اس کا کام جب جواب وہی دے گا کو دو کل ابلاح و آیا ہی ورسول ہی کن تم تک تہ دیو لا کر سے پوچھا جائے کہ کیا باتیں کر رہے تھے تو کہیں گے کہ ہم دوسرے میں ورسول تمہیں مذاق کرنے کے لیے اللہ ملا ہے اللہ کی آجیں ملی ہے اللہ کا رسول ملا ہے پھر اور شا نہیں ملی ان کی ساتھ تمہارا کیا مزاق ہے بڑا بیٹے کا مزاق برداشت نہیں کرتا بڑا بھائی چھوٹے بھائی کا مزاق برداشت نہیں کرتا کہ چھوٹے بھائی کو بڑے بھائی سے مذاق کرنے کا حق نہیں ہے شاگرد کو استاد کا مزاق بڑھانے کا حق نہیں ہے تو اللہ اس کے رسول اس کو حق ہے کہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مزاق کرے گلاب اللہ رسول ہی گم تم تب کرتے ہو لا چاہیے تمہارا لوگ نہیں ہے کر کبر تم بازار ہی مانی اللہ کا بزار کتاب اللہ کا بزار رسول اللہ کا بزاد حدیث رسول اللہ کا بزار مسجد کا بزار دینی چار کا بازار اللہ نے وہ عزت اس کو قہر قرار دیا ہے دیکھنے میں جو بھی نظر آ رہا اللہ رحم الزت نے اس کو گفر کر دیا ہے ساتھی بتایا ہے اگر ہم دنیا میں کسی کو کچھ نہیں کہیں گے تو قیامت کیرن ضرور پکڑیں گے قیامت کیرن ضرور پکڑیں گے ان نو کا ظفری کم یقینا فرامر خیر الراح ایک جماعت ایسی تھی ایک جماعت دنیا کے طرح ایسی تھی ان نہو کا ظفری ایک دماج ایسی جو کہتے تھے اے اللہ ہم تج پر ایمان لے آئے ہیں ہم فروغ نہ ہم ہمیں معاف کر دے ہم پر رہنم فرادے روزار ہمین تو بہترین رحم کرنے والا ہے اور میرے کو ستر ہم سکھ رہی ہے تم نے ان کو انہوں نے کسور کیا اللہ پر ایمان لے اللہ کے پر ایمان لے اللہ سے معافی مانگ لی سیدھی کر لی اپنی آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک راستہ اختیار کر لیا تمہارا کسی بھی زیادہ تھا معاملہ ان کا اپنا ہے اور تم مانتے بھی تھے کہ دین لوگوں کا نجی معاملہ ہے اگر کسی نے زندگی میں دین اپنا لیا پھر تمہیں کیا اعتراض ہے حد تک تم وہ تم نے ان کو مزاق کا نشانہ بنا لیا حتہ ہم سوکم ذکری تمہیں یہ بھی یاد نہیں رہے میرے بندے تھے تم نے میرے بندوں کے ساتھ مزاق کیا تھا بکن تم مین ہم تم ان کا مزاق اڑایا کرتے انی جدہ تم ملی ام امی سبر ہم میں نے ان کو ان کے سبر کی وجہ سے آج جزا دے دی ہے اور وہ جدا کیا ہے ان کی کامیابی ہے اور تمہارا کیا ملا اس کی وجہ سے بس تو چیز سے چلاتے رہیں گے آوازیں دیتے رہیں گے اللہ یہاں سے نکال دیں ضروریا مسالے کل گنا مرائی ہند نیلا جو میگاس ہو سات آ سال تک ٹھیک سے رہیں گے ایسا تمہارا دنیا میں بھیج دے اب ٹھیک ہو کے آئیں گے اے ربتی ہو گئی رب ہے تمہارا لڑکی نہیں دوہرائیں گے اللہ سنا ہیں یہ کرنا ہے دوہراتے رہیں گے دہراتے رہیں گے دوہراتے رہیں گے سال آ سال کے بعد اللہ کی طرف سے ایک جواب ملے گا ایک دم ان کی ہاں ونا تو کر لے مو یہی ذریعہ سواہ ہو گئے رہو بات کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کس دنوں کی یہ سجا ہے کس دنوں کی یہ سجا ہے اس دنوں کی یہ سجا ہے نے ہمارے بندوں کا مذاق اڑایا تھا دنیا تم نے دنیا میں ہمارے بندوں کا مزاق اڑایا تھا کتاب اللہ کا مزاق سنتے رسوما کا مزاق دین اسلام کا مزاق دین اسلام کے تواہین کا مزاق دین اسلام کے دیے ہوئے ستون عامل کا مذاق دین پر چلنے والوں کا مذاق دینی چار کا مزاق اللہ رب عزت اس کی سزا یہ دیں گے کہ جہنم میں پھینک کر سے نکالیں گے بھی نہیں اور بولنے کی جانچ بھی نہیں دیں. یہ کوئی حاشیاں نہیں ہے یہ کوئی تصدیق نہیں ہے یہ کوئی میری طرف سے ریمارکس نہیں ہے یہ پرانے کریم کا لفظی ستما ہے جس کا گیتا ہے پارے سورہ مومن ان کا آخری رکوع ہے اور یہ صرف کسی جگہ نہیں ہے قرآن کریم کے دس بڑوں مقابر اللہ رب نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو لوگ میرے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں کیا میں پھر ان کا بڑا بدترین حاصل ہونے والا تو میرے بھائیوں ایک دس ہزار بزرگوں کو سمجھاتا ہے کہ میرا مداخبہ ہو جاؤ میں دین کا مداخبہ ہو رہا ہوں لیکن ہماری بات بزرگوں کے ساتھ نہیں ہے ہمارے سامنے تو ہمارے حلے ایمان بیٹھے ہیں ہم تو ان سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو، اگر اللہ کے لیے کہیں مزاق و کاشت کرنا پڑے تو صبر کے ساتھ برداشت کریں اللہ کی محبت سے کہیں نشانہ بنانا پڑے تو چاہنے لئے آج تک پھٹے سمجھو کہ ہمیں اللہ کے ساتھ محبت کی وجہ سے یہ کرنا پڑ رہا ہے یہ سوڑنا پڑ رہا ہے اس کو اپنے لیے بات سے پتھر اگر تمہیں تمہارے راستوں کو ہٹانے کی کوشش کرے اگر تمہیں تمہارے راستوں کو ہٹانے کی کوشش کرے تو وہ راستہ اختیار کرے تو دنیا کے سب سے پہلے مسلمان نے اختیار کیا تھا تم تو فوراً ڈھول جاتے ہو فورن سیکھنا شروع کر دیتے ہو فوراً شہر کا شکار ہو جاتے ہو فوراً زیادہ زور ہو جاتے ہو اور وہ صدیق سے ابو جہل نے کہا تھا وہ کر کیا خیال ہے اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ میں رات ہی رات بیت المقدس بھی گیا وہاں سے پہلے آسمان پر دوسرے تیسرے چوتھے, چوتھے پانچویں ساتویں آسمان پر گیا وہاں سے ہو کے رات کو واپس بھی آ گیا اور رات رات ہی نہیں میں نے سارا میں راتوں رات کر لیا کیا کہہ رہے ہیں سر کے بارے میں اور وہ کے سدی نے فورن بندے لے کے ضرور سے نہیں نکالا کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ایسی غلطی باتیں کون کر رہا ہے پہلا سوال یہ کیا کہ یہ بات کہی کس نے ہے یہ بات کس نے کہی ہے اس نے کہا وہی میرا ساتھی محمد صلی اللہ وسلم یہ بات کہتا ہے نا اس نے کہی ہے اس کے ساتھ چھوڑنے میں کوئی شک نہیں یہ ہمارا ایمان کو الگ ہے ابو کے صدیق نے بہار کرنا پڑا ہوا تھا وہی رائے محمد رسول اللہ وہ اندر پونے پڑا ہے وہ محمد الرسول اللہ پڑا ہوا ہے وہی رائے اللہ محمد رسول اللہ ابو کے صدیق نے پڑا ہے اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے اگر کہیں کوئی جرم کرتا ہے اگر کہیں کسی سے غلطی سرجت ہوتی ہے تو اسلام کے مذاکر ہونا شروع کر دو دین کا مداخب ہونا شروع کر دو اسلام کے رسور عمر کا مذاق ہونا شروع کر دو اسلام کی حدوں کا مذاکر ہونا شروع کر دو جتنے جرم کیا اس کے پکڑو اللہ رب العزت کا اس میں کیا قصور ہے اللہ کے رسور کا اس میں کیا قصور ہے اسلام کا اس میں کیا قصور ہے قرآن کا اس میں کیا قصور ہے حفیظ اللہ کا اس میں کیا قصور ہے تجوی کی بات ہے کہ کے اندر اتنا یقین بھی نہیں کے اندر بھی نہیں ہے لوگ یہ کس طریقے سے برداشت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کا مردا کیوں نہیں جب ایک ایک زبان اللہ رب الد کے حق میں بولنی چاہیے ایک ایک زبان اللہ رب الد کے حق میں بولنی چاہیے قرآن کے, کے حق میں بولنی چاہیے اسلام کے حق میں بولنی چاہیے کوئی شک نہیں ہے ہمیں اسلام سچا دین ہے اللہ سچا کرنا ہے قرآن سچی کتاب ہے محمد صلی اللہ کے سچے رسول ہے اسلام کے لیے ہوا نظام سچا اور کھڑا نظام ہے کسی نا کرنے والے سے غلطی ہو جائے تو ہو جائے لیکن اسلام کے اندر کوئی کیڑا نہیں نکالا جا سکتا اور اسلام کو مسلمانوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا طویل سلسلہ ہے چل ہی رہا ہے مسجدوں کے اندر آگے دیکھ لے ان مسلحوں پر کھڑے ہو کر دیکھ لے یہاں بھی اچھے کھڑے پکے مومن کا پکے اور کھڑے اور سچے مومن کا کمزور آدمی مزاق پڑتا ہے مسجد کے اندر بھی پکے لباسی پکے رومن اچھا لباس پہننے والے اچھی شکل بنانے والے کا مزاق رکھتا سے مچھر کہتا ہے خود بھی وہی کچھ کر رہا ہے بجائے اس کے شرمسار ہو بجائے بجاج کے معافی مانگے بجائے اس کے اس کی عزت ہو اس میں کیا احترام کرے کہ یہ پوری خرم برداری کر رہا ہے میں کم خراب برداری کر رہا ہوں یہ مجھ سے اچھا ہے یہ ماں پر کی کوشش کرتا ہے کہ یہ کم عقل ہے جی دیکھوں کا میں عقل مند من میں روشن فکر ہوں روشن خیال ہوں روشن نظر ہوں وسیع در ہوں یہ اللہ ہے یہ مسجدوں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے ذرا سا آگے نکل جائیں جو رماز نہیں بولتے کے کہلانے کے لیے تیار نہیں ہیں مومن کہلاتے ہیں مسلمان کہلاتے ہیں المہ پڑھتے ہیں اسلام کو مانتے ہیں لیکن پکے اور سچے مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں ہیں وہ بھی مسلمان اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو مسلمان نہیں ہے ان سے آگے نکل جائیں جو ان کے برجدار ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں ان کے راشتے گرم پر چلتے ہیں انہیں کی ہر بات کو اچھا سمجھتے ہیں وہ نیک دن مسلمانوں کا مزاق اڑاتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جہاں بھی بن جائیں پوری گداری بھی کر لیں جب تک اسلام کا لیبر لگا ہوا ہے کافر کاغذ سے کبھی خوش نہیں ہو یہ دیو کو ہی کرتے ہیں ان کو راضی کرنے کی وہ کبھی راضی نہیں ہوگی یہ اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی یہ اللہ کی خبر کبھی غلط نہیں ہوتی لن کردان کے لیود اچاچک تبیاں مل لیتا ہوں کلہدا فرما پکی خبر ہے ہرگز ہرگز راضی نہیں ہوں گے تم سے یہودی اور نسارا یہود و سارا تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے صرف ایک ہی ان کو راضی کرنے کی کہ تم اسلام چھوڑ کر یہودی ہو جاؤ یہ ہونے کے لیے مسلمان تیار نہیں اس لیے وہ راضی نہیں ہوں گے جو مرضی کرتے رہو یہ تم نے کرنا ہی ہے اس کے بارے میں راضی نہیں ہونا ساری محنت بیکار ہے دیکھ رہی ہے سال سال سے کیا نہیں کر رہے سارے بے لگا کے جب تھک جاتے ہیں سر آپ تم نے کچھ نہیں کیا کچھ اور کرو کچھ نہیں کیا کچھ اور کرو تو اللہ کی بات کیوں نہیں مان لیتے اللہ کی خبر کی تصدیق کیوں نہیں کر لیتے کیوں نہیں یقین کر لیتے کہ ہمارے بے روزگار نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے کہ کبھی راضی نہیں ہوں گے جو مرضی کر لو اس لیے دلائی کی بات وہ ہے جو احمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہیں کہ جو شخص بھی جو شخص بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے مخلوق کو ناراض کر لیتا ہے اللہ خود بھی راضی ہو جاتا ہے مخلوق کو بھی راضی کر دیتا ہے تو مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لیتا ہے اللہ خود بھی ناراض ہو جاتا ہے مخلوق کو بھی ناراض کر دیتا ہے اور ہم بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں اللہ ناراض ہوتا ہے تو ہو جائے مخلوق ناراض نہ ہو اور مخلوق ایسی بد نصیب ہے کہ کبھی راضی ہوئی ہے نہ کبھی راضی ہوگی جس نے مخلوق میں راضی کرے وہ بھی خالق کو راضی کرے خالق کو راضی کرے, کو راضی کرے, کو راضی کرے گا تو خالق میں راضی ہو جائے گا مخلوق تو ساری دنیا کے دل تو اس کے ہاتھ میں ہے جیسے چاہتا ہے پھیرتا ہے وہ کبھی راضی ہو جائے گا مخلوق کو بھی راضی کر دے گا محمد ہم اللہ سن رہا سب ہمارے سن میں سی بھی بات کر دی تھی کہ انہوں نے حکیم پڑ کے سنا دیا تھا پد آئی ہلکا سے رول لاگا ما بلان ولا آگ دوں ما تم تمہار دوں لکم دین حکم ودی دین کافرے دھیان سے سن لو کافروں دھیان سے سن لو جس کی تم بات کرتے ہو کبھی اس کی بات نہیں کروں گا میرے بابو کی تم یہ بات نہیں کرتے ہو تمہارے بابو کی میں کبھی, کبھی بات نہیں کروں گا تم اپنی جگہ ٹھیک میں اپنی جگہ لکم دین حکم ودی دین تمہیں اپنا دین اپنے پاس رکھو میرا دین میرے پاس ہے میں کبھی اس چیز کو تیار چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں اس پر گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں مجھے کوئی شک نہیں ہے میرے پروزگار نے جو کہا ہے وہ حق ہے وہ سچ ہے اس کے حق اور سچ ہونے میں مجھے لگتی بھر شک نہیں ہے اس لیے اگر کوئی شک دنیا کے اندر عزت چاہتا ہے عزم چاہتا ہے اللہ کے اللہ چاہتا ہے آخر سنوارنا چاہتا ہے مستقبل سنوارنا چاہتا ہے آخر سنوارنا چاہتا ہے انہیں کامیابی چاہتا ہے اس کا ایک ہی راستہ ہے صرف بس صرف اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے کوئی اللہ کو راضی کر لے گا ساری دنیا اس سے ہو جائے گی اور اگر کسی نے اللہ کو راضی نہ کیا تو کوئی راضی نہیں ہوگا سبحان سہاش رب لی کرتی <تصفح> <تصفح> <تصفح> الحمد للہ الحمد لله والصلاة والسلام وإلى رسول الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات عمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يذر الفلاح آدي له وأشهد والله لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد محمد نعده ورسوله أصله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي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 اللهم بارك تعالى ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر ذنوبنا ويسرا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل قلوبنا غللا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم ربنا فلنا اذكروا برايه صراخنا في امرنا وصدق اسلامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا واغفر لنا وارض عنا بر المؤمنين يوم يقضى الحساب ربنا ن شرننا ولی والی نا وی نیو میو کل شاپ ربنا حبلام منا پورتا ہبلام و درگیا تین پورتا یونیمار سب سمیدار لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ جنگ کی حالت میں دشمن بڑے رنگ برنگے ہربے استعمال کرتا ہے دشمن کو نقصان پہنچانے کے لیے اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو کوئی لکی چکی ہو خاص طور پر جنگ میں اور جنگ کے دنوں میں افواہیں پھیلانے کا خاص اور خاص ایک طریقہ کار ہے ساری دنیا اس بات کو جانتی ہے جنگ کے دوران بڑی افواہیں پھیلتی ہیں صبح سنتے ہیں کہ فلاں مارا گیا ہے فلاں مارا گیا ہے شام کو سنتے ہیں نہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہوا کبھی کچھ کبھی کچھ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں باقاعدہ یہ خبر دی وحدہ جار ہوں امر امنی اب خوفی ادار رب وردو ہوئی لسول وحیدہ الامرگین ہوں لالی محل استمبت گن ہو گئے اس طریقے کا آپ یہ ہوتا ہے جنگ کے ایام میں اگر کوئی خبر امن کی ہو یا خوف کی ہو کسی کی بھی قسم کی خبر ہو منافقین اس کو پھیلاتے ہیں نشر کرتے ہیں ضرورت نہیں ہوتی کوئی تعلق نہیں ہوتا ویسے نشر کرتے چسکا لینے کے دہائی کی بات یہ تھی کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آتے ہیں اس خبر کو یعنی کسی ذمہ دار تک وہ خبر پہنچا دی جائے وہ سوچ سمجھ کر اس کے بارے میں کوئی پالیسی جان دے, دے دے گا تو پتا چل جائے گا حقیقت کیا ہے یہ پانے حکیم کی ہدایت ہے. بالکل ہماری صورت حال بھی کچھ اسی طرح کی ہے آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا بد سرے جنگ ہے بالخصوص ہمارا وطن بھی غیر اینانی جنگ میں ہے اور کہ ایک دشمن نہیں ہے لڑنے والا ہر طرف دشمنوں میں گرا ہوا ہے ہر طرف سے لڑائی ہی لڑائی اور اس لڑائی کا ایک بڑا ہر باف کوئی نیک کوئی سالے کوئی ذمہ دار آدمی اس کے بارے میں روز کوئی نہ کوئی بد سے بد میں خبر آ رہی ہوگی دیندار لوگوں کے بارے میں خاص طور پر اور ہمارے ایسے حکمران جن کو لوگ تھوڑا سا پسند کرتے ہیں ان کے بارے میں بڑی بری سے بری خبریں آتی ہیں وہ کتنا بڑے سے بڑا مجرم ہوگا تو اس کو بڑا سالے بنا کر پیش کیا جائے گا مقصد قوم کو گمراہ کرنا ہوتا ہے اور دشمنوں کا یہ حق ہے لیکن ہمارے لیے حضرت محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے من حسن اسلام المل ترک مالا ایک مسلمان اس وقت اچھا مسلمان بنتا ہے جب وہ لایالی باتوں کو چھوڑ دے جس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کو دبا کر کسی موضوع پر بات ہو رہی ہے میرے رابطہ اس سے تعلق نہیں ہے سمجھ لو خاموشی بھی نہیں اختیار کر سکتے خوشح دن بھی رکھ سکتے کبھی تک اس بات کی حقیقت سامنے بھی آئی اس لیے ہم کچھ نہیں کہتے وہ ایک لڑکی کا مسئلہ پھرا ہر آدمی تب کر رہا ہے مذاق اسلام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے اسلامی حدود کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ پتہ نہیں بلاتی تھی حقیقت ہے کہ نہیں ہے جو لوگ دیکھتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ سارا فرار ہی فرار ہے وہی اخبارات بھرے ہوئے ہیں اس بات سے جو سارا جالی جبڑ ہے اسی انہیں اخبارات کے اندر اسلام کا مزاق اڑایا جا رہا ہے مسلمانوں کا مومنوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے کیا ہمیں ہم اتنا ہوشیاری نہیں ہے کیا ہمیں ہم اتنی اخباری نہیں ہے کہ جس چیز سے کوئی تاغت نہیں ہے اس کو تبصرہ دے دیں اس کے بارے دماغن میں دبان میں کھولے بات کرنی ہے تو اچھی بات کریں نہیں بات کر سکتے تو خموشی اختیار کریں یہ ایک مناسب اور موزوں ترین راستہ ہے جس سے اپنا وقت بھی بچتا ہے اپنا دماغ بھی بچتا ہے اپنی اچھے بگڑی رہتی ہے آج بات کر کے کل کو پچھانا ہے کہاں کی اکل مندی کیوں نہ بندہ سوچ ہیں کل ہی بولنے کی آج بولنے کی بجائے بچوں کو بھی ہم یہی سب لیتے ہیں پہلے کھولو پھر بولو ہمارے پاس تولنے کا وقت نہیں ہوتا بول کے بعد میں تولتے ربنا فرلنا برے فو نلین سبکونا دل ایمانا تجا کی کلو بنا بلینا منو ربرا کرو فر رحیم اللهم اهدنا ليحسن الأقلاق لا يهدي ليحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخال كله في يديك وشر ليت إليك لا من منك ولا من جاء إلا إليك نحن بك وإليك تبارك ربنا وتعاليك نتبهرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلامنا للمرسلين